بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صحمد علی محمد و عالم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح البشو صحیح باقی تمام سامعین فرآنٰ سب کو شمح السلام کرتے ہیں ہمارا سلسلے سے کتاب دعو شریف میں سے آج جو ہے در الحمد درس نمبر سات سو ابلک تین سو بیالیس ہے ہاں جی مجھے خوش ہو رہا ہے کہ الحمدللہ للہ آپ سب نے چونکہ ان سنتے ہیں اندرست کی اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق سے جو ہے دعوت شریف کا ابھی تک شروع سے ابھی تک جو ہے مقدس دعاؤں کی تشریف میں سات سو درس اسی ورپ پہ تدریس ہو چکا ہوں اور صرف اوراد فتھرہ کا تین سو بیالیس درس عام لوگوں خدمات میں پہنچا چکا ہوں تو یہ جو ہے ہماری بعد سر سلسلہ بعض جو ہے اورات فتح میں سے اسمال حسنہ میں سے مقدس نمبر بائیس اور تیئیس ہے یا قابضو یا باسطو ان دونوں کے لغوی معنی اور علماء اسلام نے جو توضیحات کے اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو ہے کتاب نمبر آٹھ امام فخر الدین رازی کی کتاب اظمان وسنائے کی شرح میں کتاب لوام البینات کے نام سے اس کتاب کے سفر نمبر دو سو تیئیس پہ آپ فرماتے ہیں یہ اصل کتاب عربی میں ہے بنداقین اہدا سے جو اس کے بعض اوقات اس کے عربی متن بھی نقل کر رہا ہوں بعض اوقات صرف ترجمہ نقل کر رہا ہوں ابھی بھی میں نے دونوں مخلوط کر کے نقل کیا جہاں متن کو نقل کرنا ضروری سمجھا وہ بھی نقل کر رہا وہاں آپ فرماتے ہیں القبض پھر لغت لغت عربی لغت کے لحاظ سے قبض کے معنی القض قبض لغت میں لینے اور پکڑنے کے ہیں اور بصد کے معنی چونکہ آپ بھی جو ہے دونوں اسماؤں کو ایک ساتھ معنی کریں اور کہہ رہے ہیں ان دونوں اسماؤں کا ایک ساتھ بحث کرنے چاہیے ایک ساتھ پڑھیں تو بھی ایک ساتھ پڑھنا چاہیے فرماتے ہیں والبس کے معنی توسیع و نشر ہاں جی اور بس کے معنی لغد میں وسعت دینے اور پھیلانے کے ہیں توسع یعنی وسعت دینے نشر پھیلانے کے پھر فرآب فرماتے ہیں وہ حاضان عمرانی یا عمانِ جمیع الاشہ حق العمرین جو ہیں ہاں جی قبضہ ہاں جی قبضہ فقط قابض وقم عامرن وصاؤ فقت آپ فرماتے ہیں اس قسم کی توضیب میں اور یہ دونوں عمر یعنی قبض بس دونوں تمام اشیاء کو شامل ہے ہاں جی پس جو ہے وہ عمر جسے تنگ کیا ہو تو گویا قبض کیا ہے اور ہر وہ امر جس میں جو ہے وہ دیا ہو تو گویا اس میں بست ہوا ہے ہاں جی تو مانس گز جو ہے یہ دونوں ہر شے کو ہر شے میں قبض اور بس کے مفہوم میں تنگ کرنا اور کشادہ کرنے کے مفہوم ہاں جی کھولنے اور توسیع اور نشر کے مفہوم میں وسعت دینے اور پھیلانے کے مفہوم میں تو بس بھی مفہوم بھی اور قبض کا مفہوم بھی ہاں جی اس, لینے اور پکڑنے کے مفہوم میں کہتے ہیں ہر چیز کو یہ دو مفہوم شامل ہیں <coughs> تو جب آرام بولتے ہیں جی قب ہوں یعنی حقت قابع ہو قب باز ہو یعنی فلان چیز کو اس نے اپنے اس کو قب بازا ہو? یعنی اس کو, یعنی اس کو میں لے لیا انہیں اس کو کم کیا اس کو تنگ کیا اور اللہ عامری نے وہ سار چیز کو وسعت دینے فقط بسط تھا تو گویا کہ اس نے اس کو پھیلا دیا قبین نے قبض کے معنی میں بس معنی جو ہے بس کے معنی وسعت دینے کے معنی میں آ یہ فرماتے ہیں اور قبض بصط کے متعدد مواد تھے پھر آپ فرماتے ہیں قبض وضحت کے متعدد مواری تھے قبض بسط کبھی اردو ہاں جی وسعت و تنگی رزق میں کبھی اللہ کی طرف سے وسعت و تنگ یا آپ پہلے یہ کہا تھا یہ جو ہے اس کے ہر چیز کو شامل لے یا قبض و بسط کے وہ وسعت دینے اور تنگی دینے کا مفہوم اسی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں قبض و بسط کے متعدد موارث ان میں سے ایک قبض و بسط وسط و تنگی رزق میں جو اللہ فرماتے ہیں اللّہ الرس کلمہ یا, یا شاہ وغیرہ رات نمبر چھبیس میں ہے اور یہ البسط جو اللہ کی طرف ہے وہ ہرگز اصراف نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جب کسی رضق کو پھیلاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے اللہ بس کرتا ہے وسعت دیتا ہے رزق کو لما یا شا جس کو چائے وہ یک درتنگ کرتا ہے جس کو چائے تو یہ اللہ کی طرف سے جب بس کے ماہوم آتا ہے اللہ رض کو پھیلاتا ہے اللہ تو کیا ہے تو اس کے معنیٰ ہے یہ بس جو اللہ کی طرف سے وہ ہرگز اسراف نہیں ہے بس اللہ پھیلاتا ہے تو ضرورت کے مطابق پھیلاتا ہے مثلا کی بنیادی پھیلاتا ہے اور نہیں اللہ کی طرف سے ہونے والے قبض بخل ہے اللہ جب کسی کو جب مال میں تنگی کرتے ہیں اللہ کے کی بخل کیوں وجہ سے کنجوسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس بندے کو یہی اس کے حامی فائدہ ہے ہاں جی ایک بندے کو ریز کی بہت زیادہ دے دیا وہ گمراہ ہونے لگا اس کو غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے تو اللہ اس کو ریز کو تھوڑا تنگ کر دیتے ہیں تو اس سے وہ گناہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ جب خود کے اپنے کھانے کے دو ٹیم کے کھانے کا محتاج ہے تو گناہ میں کام حرج کر اس طرح وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو اس طرح کے مسئلہوں کی بنیاد پر اللہ کسی کو رزک کو کشادہ کرتے ہیں کسی کو تنگ تو نہ اس کے رزق کو بس کرنا جو ہے ہاں جی شراف شراف ہے اور نہ اس کے رزق کو تنگ کرنا جو ہے بخل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں عمر میں مخفی اثرات ضرور ہیں ہاں جی چنان اللہ تعالیٰ نے فرما و اللہ وصۃ اللہ علیہ واقعی اصراری اللہ فرماتی وََ وصط علث کا لہبا در اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کو بے نہایت دیتا اور سب کو غسہ دیتا تو کیا ہوتا اللہ اللّہ بغاؤ فلار تو پھر زمین میں یہ انسان بغاوت شروع کر دیتے ہے سرکشی شرکت دیتا ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں اور ظلم و ستم شروع کر دیتے ولاکن یہ نہ ذرا بے قدر معیشہ لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو نازل کرتا ہے ہاں جتنا وہ چاہیں جتنا نازل کرنے میں مسلحات دیکھیں حکمت دیکھیں اسی حساب سے اللہ نازل کرتا ہے اور اللہ نے رزق کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے بندوں کا ہاتھ میں نہیں دیگا سورج شراج نمبر ستائیس میں یاد ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنی تمام بندوں کے لیے رزق میں وہ ساتھ دیتے تو ضرور یہ سب زمین میں سرکشی کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے جو ہے جس اندازے سے چاہیں نازل فرماتا ہے نیط الحرمتیں ولا یقون الناس و امت و واحدہ سرحِ ظخروائے نمبر تینتیس میں ہے ان لوگ کیوں کر ایک امت نہیں بنی لا یعنی تمام انسان ایک جیسے کیوں, کیوں کیوں کیوں کرنا ہوئے کیوں کرنا ہوئے یعنی سب ایک ہی مذہب و ملت کے سب ایک ہی جو ہے مزاج اور اخلاق والے سب امیر یا سب غریب سب جو ہے آسودہ حال یا سب پریشان حال وغیرہ کیوں نہ ہوئے فرماتے کیونکہ ایسا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں حکمتیں ہیں کہ ان سب کا ادراک ہمارے لیے ناممکن ہے ہاں جی اس لئے اللہ تعالیٰ مثت کے بنیاد پر جو ہیں بندوں کو دیتے ہیں اور بھی آیتوں میں اللہ نے ہاں جی استام سورہ ہے اقرام میں بھی یادیں آندہ آندے ہیں ان السان علیہ انسان ضرور سرکشی کرے گا جب وہ خود کو بے نیاز دیکھیں گے ہر طرف سے اس معلوم و میں بہت زیادہ وہ سب ملے تو انسان سرکشی کرنے لگے اس لیے اللہ تعالی رز میں تھوڑا سا انداز ضرورت کے مطابق اللہ تعالی بندوں و رضق دیتے ہیں ہاں جی اور جہاں تنگی کرنے چاہیں تنگی کر لے حسن اللہ اپنے مومن بندوں کا اس چیز میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اس کو رزق اتنا دیتا جس میں اس کی ہو جہاں سے اس کی بعد باقی کا شوق بننے لگنے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو ازماس میں ڈالتے ہیں رز تنگ کرتے ہیں فرماتے ہیں رزق کا جو ہے ہاں جی قبض و بسط کبھی رزق کے معنی میں آتا ہے رزق میں تنگی اور وسعت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے دوسرا جو القبض و ازبد فی صحابی بادل میں قبض و بسط کبھی بادل میں قبض و بسط تھی یعنی ایک جگہ یہ مشتمل رکھنا اور آسمانوں میں پھیلانا آزاد کوئی جگہ جمع رکھنا یا اس میں پھیلانا اس معنیوں میں آتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمے اللہ الجی یُلسل الریاح فت سر الصحابً حب ست ولاسمائے کے حیا شا سرم کے عدمت عالی سے اللہ تعالی ہی حوام کو چلاتا ہے اللہ رس الجی و ذات جو ہواؤں کو چلاتا ہے ہاں جی تو وہ بادل کو ابھارتی ہے ابارتی ہیں ساتھ سمندر سے فی تو پھر سماں پھر اسے جو ہے جیسے چاہتے آسمانوں پر پھیلاتا ہے کہ بھیا شاؤ جیسے چاہتا ہے اس کو آسمانوں پھیلاتا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہاں بارش برساتے ہیں جہاں ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت ہو وہاں ٹھنڈی ہوائیں مہیا کرتے ہیں ہاں جہاں بارش کے زیادہ بارش کی ضرورت وہاں زیادہ بارش برساتے ہیں جہاں کم بارش کی ضرورت وہاں کم بارش ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر یہ تقسیم ہوتی ہے تو یہ اس کا دوسرا مورد یہ ہوا کہ بادل میں قبض و ہیں ہاں جی بازار کو کبھی ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں کبھی اس آسمانوں میں پھیلا دیتے ہیں اسی طرح سالی جو فی ضلع لیول انوار ہے فرماتے جو ہے سمہ قبض نہ ہو لیں نہ پھر ہم سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیل لیتے ہیں یہ سورہ فرقان کیا نمبر چھیالیس میں ہے تو کبھی یہ قبض بس ہے اور انوار میں سائے اور نور میں کبھی سائے کو سکا قبض کرتے ہیں کبھی نور کو قبض کر لیتے ہیں کبھی سائے کو پھیلاتے ہیں کبھی نور کو پھیلاتے ہیں کبھی سائے کو کم کرتے ہیں نور کو پھیلاتے ہیں کبھی نور کو کم کرتے ہیں سائے کو پھیلاتے ہیں یہ اس میں بھی قبض و بس کا مفہوم ہے تناچ آیت سب مقبض نہول قبض نیسر پھر ہم سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیل لیتے ہیں اور اس طرح سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے سایہ بھی سمیل لیتا ہے اور نظر نہیں آتی ہے سورج جو, جو غروف ہوتا جاتا ہے سایہ سمیٹتا جاتا سورج گروپ ہو گیا سائی ختم ہو گیا انسان کسی بھی موجود چیز کا اور یہ سائے کے حوالے سے قبض ہے ہاں جی سائی سمیٹ کر ختم ہو جانا یہ سائی کے حوالے سے قبض ہے گویا سایہ قبض ہے اور سورج کی روشنی بس اور نور ہے ہاں جی گویا کہ سایہ قبض ہے سایہ اور سورج کی روشنی قبض اور نور ہے یہ نور جو ہے سورج کے طلوع سے بس شروع ہوتی ہے سورج جب طلوع ہو جائے یہ نور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور این زوال پر کمال بس ہے سورج این آسمان کے سینٹر میں پہنچ جائے کمال بس سے مکمل پھیل گیا اس کی گرمی پوری دیر ہے پھر قبض نور شروع پھر نور جو ہے پھر سکانا شروع ہو جاتے نور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہوتی ہے اور اسی کے سائے جو ہے اور نور دونوں کا قبض شروع ہوتی ہے سر سائے اور نور دونوں جو ہے کم ہوتا جاتا ہے سکنشر ہو جاتا ہے اور ایک وقت سورج بھی غروب ہو جاتی ہے نور بھی سائے بھی ختم تو اس میں بھی جو ہے ہاں جیسے ضلع اور انوار میں بھی قبض و بس ضلع اور انوار میں بھی قبض بات ہے تو قبض بس کی جو ہے ہاں مختلف ہیں مواد ہاں جی؟ اور چوتھا جو ہے ہاں قبض و بستی تھی ہاں جی کبھی جو ہیں یہ قبض و بس ارواح کے بارے میں قبض ارواح اور بس ارواح فر د قبض ہاں یہ سلوت و عندہ بست یا تحسل پھر قبض اور کبھی है। قبض و بسط سے قبض و بسط ارواح مرال لیا جاتا ہے فرماتے ہیں ارواح میں قبض بست بستے پھر قبض روح کی صورت میں موت حاصل ہو جاتی ہے روح کو قبض کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی اٹھا لیں گے تو موت حاصل ہوتے اور بس سے روح کی صورت میں حیات حاصل تو روح واپس دے دیں جسم میں واپس نیند میں جیسے قرآن حتوں میں اللہ نیند میں ونجے کا روح اٹھا لیتے ہیں قبض کرتے ہیں پھر جب اس کی موت جن کا ابھی ٹیم نہیں پہنچ کر رخ دوبارہ اللہ تعالی جسم میں ڈال دیتے ہیں پھر دوبارہ حیات آ جاتی ہے اور تو روح کا قبض کرنا ہم بس ستیہ ہے جس سے موت ہوتے ہیں روح کا جسم میں ڈالنا ہم بس سے جس سے حیات ملتی ہے پانچواں معنیٰ فرماتے ہیں قبض العرض و پانچواں معنیٰ زمین کا قبض و بس ہے یعنی زمین کا سمیت لینا اور پھیلانا زمین میں بھی قبض و بس ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جمی نقبضہ تو یہ عمل سورہ ظمر آج نمبر ستار ساتھ ہے اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضۂ قدرت میں اس کی مٹھی میں ہے ہاں اسی طرح زمین کو قیامت کے دن سمیٹ اور لپے لیں گے اللہ تعالیٰ زمین کے ادن. زمین کے فائل کو اللہ کلوش کر لیں گے تو یہ قبض ہو گیا ہاں جی قیامہ ابھی پھیلایا تھا ابھی زمین کو ہاں جی اللہ قیامت دن سمیل لیں گے کڑھوس ہو جائیں گے اور بس چلار انما جال فنیا اور زمین کا پھیلانا اللہ نے دنیا میں قرار دیا ہے بس چل زمین یا انما جال دنیا پھر دنیا میں قرار دا. زمین کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا ہاں جی چنانچی فرمایا عالم نج علی عرض محادا سرائے نواج نمبر چھ میں یعنی اے بسا تھا مہاد من بسا تھا کیا ہم نے زمین کو پھیلایا نہیں تو یقیناً پھیلائے اللہ تعالیٰ نے تو یہ قبض و بصط کے محسن معنی چھٹا معنی فہمتیں قبض و صدقات صدقات کا لینا یعنی قبول کرنا اس معنی میں بھی ہے قال اللہ تعالیٰ خود ال صدقات سر تو بادمر سُش میں اللہ تعالیٰ صدقات کو قبض کرتا ہے یعنی لے لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے اس معنی میں اور اسی طرح ساتواں جو ہے قبض القلوب و اس معنی میں دلوں کا کشادہ اور شرح س دل حاصل ہونا اس معنیٰ میں ہے اور دلتا ہونا غم و اندوخ کا دلوں پر غلبہ پانا جس سے دل ہو جاتے تو قبض سے قلوب سے خوف دل میں زیادہ ہوتا ہے قبض سے قلوب ہو جائے تو اور بس سے قلوب سے دل کشادہ سے اے صدر اور امید اور رجا میں اضافہ ہوتا ہے یہ بندہ نے یہ توضیح دیا ہے ہاں جی تو آخر کیا لیکن خوف و اجا کا تعلق مستعمل تھے انسان کا مستقبل میں کسی محبوب چیز کے حصول اور مقروع ناپسند چیز کے زوال سے ہوتے ہیں انسان کے اندر خوبر جا لیکن سابق قبض و بسط یہ حال سابق قبض و بسط کی یہ بس یہ حال کی احوال ہے سابق قبض و بسط کی یہ حال کے احوال ہے مستقبل کی نہیں ہے یہ زمانۂ حال کے احوال ہے اس کی اس سے ابھی قبض و بس کے کی کیفے رہتے ہو ابھی وہ جو ہے جا کے عالم میں رہتے ہیں اس کو ماضی اور سے کوئی ڈالو نہیں ہے سابق قبض و بسط کی جو حالت ہے وہ ابھی حال میں ہوتی ہے ماضی مساغل سے اس وقت کو کو کوئی سرکار نہیں قبض و بسط یا جو ہے ایسی متقابل حالات ہیں جو قابل شدت و ظح ہے قبض و بسط جو ہے ایسی متقابلا جو شدت قابل شدت و ظح کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی قبض زیادہ ہیں بس کم ہے کبھی بس زیادہ ہے قبض کم سر ہو جاتا ہے یعنی قبض میں شدت آ جائے تو بسط میں زوف ہوتی ہے اور اگر قبض میں زوف ہوتی ہے تو بدست میں شدت پائی جاتی ہے تو یہ توضیحات جو ہے میں نے بندہ کی نے یہ آٹھ نو پوائنٹ جو ہیں نقل و مفہوم کیا این ٹو این سیم ٹو سیم الفاظ کا جو ہے توضیحی تجمنی کیا ہے نقل و مفہوم کی کتاب لوامل البینات کے صفحہ نمبر دو سو چوبیس ہے تو یہ توضیحات الحمد للہ جو ہیں اس کے لغوی بحث کی توضیحات کے زنگر میں اور انشاءاللہ جو ہے یہ تیسرا درس ہو گیا اور ابھی ایک اور درس اسی لغات کے تشریح میں